عرفہ کی روزے کی کیا فضیلت ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سئل عن صوم يوم عرفه اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا فق قال يكفر السنه الماضيه والباقیه اپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ عرفہ کب ہوتا ہے نو ذی الحجہ کو ہوتا ہے نویں تاریخ کو ہوتا ہے نا عید کے ایک دن پہلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر الماویہ طلبا والباقیہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال دو سال کے گناوں کا کفارہ ہو جاتا ہے دو سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں تو مٹا دیتا ہے دو سال کے گناہوں کو کتنے دن روزہ رکھنا ہے ارب آگے ایک دن روزہ ہے لیکن کیا فضیلت ہے اس کی دو سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے وقال اقال وسع میوم عاشورہ آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی دس تاریخ کو رکھا جاتا ہے فقال یوکف رسنا تلما اویہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے تو عاشورہ کے روزے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور عرفہ کے روزے سے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے